اچھا یہ سبزی آ گئی اس میں سبزیاں ہیں ان کے اندر پہلے آلو ہیں سو گرام نائنٹی سیون کیلوریز ہیں مٹر ہیں سو گرام نائنٹی کیلوریز ہیں کلی فلاور ہنڈریڈ گرامر تھرٹی کیلوریز ہیں کیبیج جو ہماری بند گوبھی ہوتی کیبیج سو گرام میں پینتالیس ہے کیرٹ جو ہے سو گرام فورٹی ایٹ کیلریز ہے گاجر گاجر ٹھیک ہے مشروم جو ہے یہ اس میں سو گرام جو ہے اٹھارہ شروع سے مزاج کر دیں کمبیاں شاید کہہ ہیں اردو میں یہ جی کمبی جی کنبیاں کمبی اٹھارہ کیلوریزری جی کھائے تو پیٹ بھی بھرے توانائی بھی ملے یہ پیاز آ گئی جی ففٹی کیلوری آنین اچھا اچھا کولڈ ڈرنک کے بارے آبائی ہے جی اس کے اندر اورنج جوس ایک گلاس نائنٹی فائیو کیلوریز ایپل جوس ایک گلاس نائنٹی فائیو کیلوریز اور کافی یا ٹی ایک کپ جو ہے پینتیس کیلریز ہمیں دیتے ہیں اچھا ٹی کافی 35 کیلوریز دے رہا ہے جی اور دیگر جی جوسیز اور بوتل وغیرہ ہیں 95 کیلوریز 95 دے کیلوریز دے رہی ہیں ایک جی بوتل کے اندر اب ایسے افراد بھی ہیں کہ جو شوگر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر کولڈ بھی آ جاتی ہیں دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر تو بہت زیادہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے تو یہ لگا نا کہ ایک شخص کو جب دو ہزار کیلوریز روز کی لینی ہے پندرہ سو لینی ہے بارہ سو لینی ہے جس کا بیٹھنے کا کام زیادہ ہے اگر اس کو مطلب اتنی کیلوریز کے اندر گزارا ہو جاتا ہے تو وہ مطلب اپنا پھر ایک ایسا چارٹ بنے ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں میں لوں گا کہ یہ اتنا لے لیا یہ سو گرام لے لی یہ پچاس گرام لے لیے اس میں جو کیلوری لکھی ہوئی ہے نا جیسے ایک کپ چاول ات, اتنی کیلوری یہ صرف اس میں جو توانائی جو مل رہی ہے نا صرف وہ مقدار لکھی ہوئی ہے بل, اور اس کے علاوہ جو سب چیز مٹھائی وغیرہ اس میں کتنی شوگر ہے اس میں کتنی چکنائی ہے وہ ابھی نہیں مینشن ہے صرف اس میں یہ پتہ اس سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ اگر اتنی مقدار اتنی چیز کھاؤں گا تو مجھے اتنی توانائی ملے گی اب اس میں شوگر کتنی ہے کولیسٹرول کتنی ہے دیگر ما نمکیات کتنے وہ الگ ہیں اور یہ شوگر نمکیات یہ بھی جسم میں جا کے کیلوری میں ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ویک ایسا آئیڈیا جس میں گراس اماؤنٹ میں ہمیں وہ ملتی ہے جی بابا نے فرمایا نا اس کے بارے میں کہ میدا چکن اور مٹھاس یہ وزن بڑھانے کے تین وہ بتائیں میدہ مٹھاس اور چکناہٹ فرمایا کہ جو بڑھاپا اگر سکون سے گزارنا چاہتا ہے آرام سے اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتا ہے تو وہ ان تین چیزوں سے پرہیز کریں میدا مٹھاس اور چکنائی یعنی یہ طے ہے کہ کھانے پینے کا وزن کے صحت سے گہرا تعلق ہے غذا کا جس کو ہم نارملی طور پر یہ شاید محسوس نہیں کرتے ہیں, لیتے نہیں ہیں اور جو مرضی آتا ہم لیتے چلے جاتے ہیں